ذات کی طرف سے جس کی رحمت بے پایا ہے اور ارحیم وہ ذات جس کی رحمت سے کوئی معروم نہیں مشرق کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کو پکارتے نہیں غیر اللہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ان کو پکارتے ہیں تنزیل من ملرحمان رحیم کتاب فرت آیات ہو یہ ایسی کتاب ہے جو ایک دوسری آیت سے جدا جدا کر کے ذکر کی گئی ہے قرآن اس حال میں کہ وہ قرآن عربی زبان کی کتاب ہے یہ کس کے لیے لیکمی یا لمون ان جماعت کے لیے جو منیب ہے جن میں زد نہیں ہے یہ کتاب بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے مگر منہ موڑ لیا اکثر لوگوں نے فہم لا یسمول وہ سننا بھی نہیں چاہتے اللہ کی اس کتاب کو الٹا کیا کہتے ہیں ہمارے دل جو ہے نا پردوں کے اندر ہے اس بات سے کہ سننے سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو وفی آزان نا ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے تیری بات ہم تک پہنچ نہیں سکتی اور ہمارا عقیدہ تیرے تک نہیں پہنچ سکتا فامل نا تو اپنا کام کر ہم اپنا کریں گے ناپاشر آپ اس کا جواب دیں کہ میں تو انسان ہوں مصر تمہارے میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں ہوں بالکل انسان یو ہایہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ اللہ الہ اللہ واحد تمہارا پکارنے کے لائق ایک ہی اللہ ہے میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا الی سیدھے سیدھے چلو اسی مسئلے کی طرف دیرے نہ ہو جاؤ ہس اگر پہلے تم غیر ال کو پکار رہے ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو مشرقی مگر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے شرک پہ بیٹھے رہتے ہیں اللہ دین اللہ یو وہ لوگ جو نہیں اپنی صفائی دیتے ہیں، لا اللہ توحید کے ذریعے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے وہ ہم آخرت اور آخرت کے بالکل منقر وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے ان کے لیے مزدوری ہوگی غیر و ممنون غیر مکتون نہ ختم ہونے والے ایک مانا دوسرا غیر و ممنون مزدوری ایسی ہوگی جس مزدوری کو اللہ یہ نہ کہیں گے کہ میاں میرا احسان ہے تم پر غیر ممنون منت چڑھائی ہوئی نہ ہوگی اللہ کہے گا یہ تمہارا یہ کہے جاؤ کل آئین کو مت فرون بل <بِاللَّذِيب> تو فرما دے اور تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے دو دن میں دو دن میں زمین کو پیدا کی ہو اتوار کو سوموار کو یعنی بناتے ہو تم اس کے لیے ہم سر ذال کرب العالمین نہ مرادو یہ جی ہے رب العالمین جس نے بنا دیا اس زمین میں پہاڑ تمہارے اوپر اور اس زمین کے اوپر ٹھوک دیے اور برکت تھی اس میں وہ قدرہ اکوا اور سوموار کو اور بروزے جمع کو اللہ نے اس کی طاقت بڑھا دی جتنی کا زمین کے اندر مقدر چیزیں تھیں اللہ نے سب کچھ کر دیا کل چار دن ہو گئے سوا ادل صار پوچھنے والوں کے لیے برابر صرف چار دن کا وقفہ ہے پھر اس کے بعد متوجہ ہوا آسمان کی طرف وہی یہ وہ ایک کی مانند تھی فکالا اللہ نے کہا آسمان کو اور زمین کو اے تجارت نوکرن جلدی نکالو اپنی اپنی چیزیں خوشی کے ساتھ یا نرمی کے ساتھ یا کمزوری کے ساتھ تو زمین آسمان زبان حال سے بولے اطنا ہم خوشی کے ساتھ وجود میں آ گئے. یہ مثال ہے اس حاکم کی جس کے فرما برداری کرنے والا غلام ہو تو اصل ایماندار تو وہی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق یا توہن سارا اللہ کا مر قبول کر رہے سب سماواد چار دن پہلے تھے پھر کزا ہن کر لیا اللہ نے ان کو سات آسمان بنا دیے یوں میں نے دو دن یہ ہو گئے چار پہلے کل چھ دن ہو گئے فی کل سمائن عمرحا ہر آسمان میں ڈال دیا اللہ نے اپنا مناسب حکم وزین سما دنیا پہ اور خوشنما بنا دیا اللہ نے دنیا کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ تاروں کے ساتھ وہ اور بڑا محفوظ بنایا میں اب دھمکاتا ہوں تمہیں اس کراکے کی بجلی کرا کے بجلی سے مثل کرا کے آد قوم پر آئے یا سمود پر آئے جب ان کے پاس رسول آئے تھے ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے اور یہ کہا تھا لا تدو اللہ لا بدو لا تد اللہ،, اللہ کے بغیر کسی کو پکارو مگر انہوں نے کہا تھا اگر اللہ چاہتا تو ملائے قطر فرشتے بھیج دیتا فنا بما ارسل تم بھی کا لہٰذا ہم تمہارے رسالت کا انکار کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ایک اللہ کو پکارا جائے ہم اس کا انکار کرتے ہیں اے پر آدھ وہ بڑے تکبر میں آ گئے زمین میں زمین نشد لگنا من کن ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے ان علم یار کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہوا اشد منہم ک اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے وہ قانوب آیات ہماری آیات کے انکار کے اندر ہی ہمیشہ رہے پس چھوڑ دیا ہم نے اوپر ان کے عذاب کی ہوا کو سر سرن ایامن کئی دن لگی رہی سات دن نہ سات دن ان, ان کے لیے سارے دن منہوش تھے تاکہ چکھائیں ہم ان کو عذاب ذلت کا سیاحتی دنیا میں اور عذاب آخرت کا زیادہ دلیل کرنے والا ہے وہ سرو ان کی امداد نہیں کی جائے سمود سمودی تھے ان کو ہم نے راستہ دکھایا فہدے نا راستہ دکھایا مگر انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو اوپر ہدایت کے جان بوجھ کر وہ اندھے ہو گئے فا حادت ہم عذاب کراکے کے عذاب نے بجلی کے کراکے کے عذاب نے ان کو تباہ کر دیا بڑی ذلت والا عذاب تھا بے ماقان عمن دی ہم نے ایمانداروں کو کیوں جملہ تعلیمی افقان ہوتا کو کیوں کہ وہ شرک سے بچتے تھے غیر اللہ کی پکار سے بچے تھے جس دن اکٹھا کیا جائے گا نا اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف فهم پھر وہ ٹکڑے, ٹکڑے کر کے کھڑے کیے جائیں گے یوز تقسیم کر کے حتٰ کہ جس وقت آئیں گے جہنم کے سرے پر شاہد علم گواہی ان کے خلاف دیں گے ان کے کان بھی ان کی بھی, ان کے چمڑے بھی جو کچھ وہ کرتوت کرتے تھے درباروں پہ قبروں پہ تعویزوں پہ جو جو کرتے تھے جس جس آزا سے کرتے تھے سارے ان کے خلاف گواہی دیں گے پھر اس وقت اپنے چمڑوں کو کہیں گے لے ما شاید تم علیہ تم تو ہمارے ہو تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے وہ کہیں گے انتکن اللہ آج اللہ نے ہمیں بلایا ہے جو ہر چیز کو بلا سکتا ہے وہ خالہ کام اول مر اور اسی نے تمہیں بھی پیدا پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ بھائی اور تم اسی کی طرف لوٹ کے آئے ہو ماں کون رونا نہیں تم چھپ سکتے اس بات سے کہ گواہی دے اوپر تمہارے تمہارے کان تمہارے آنکھیں تمہارے چمڑے لیکن تم نے یہ بدگمانی کی ہوئی تھی کہ اللہ نہیں جانتا بہت سارے وہ کرتوس جو ہم کرتے ہیں زالکم اور یہ تمہارا گمان تھا اپنے رب کے متعلق اس گمان نے تمہیں اردا تباہ کر دیا ردی بنا دیا و تم مین اب ہو گئے تو نرے خسارے پانے والوں اب فی یس اگر وہ صبر کریں تو بھی نتیجہ یہ ہے کہ فنار فن و مس اللہ ان کا ٹکانا تو جہنمی ہے وہیں یستا اگر اگر توبہ کرنے کا ارادہ کریں یستا اگر وہ طلب کریں کہ ہم پہ ناراض نہ ہوں توبہ ہم کرتے ہیں ہم من ان کی توبہ قبول نہیں ہو نہ نہ ہوں. پھر انبیاء جو دراتے تھے اور اللہ کی توحید کے دلائل بیان کرتے تھے دلائل اکلیا دلائل نکلیا دلائل بھائی پھر یہ نامراض اراد کیوں کرتے تھے انکار کیوں کرتے تھے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لہم قرآن ہم نے مقرر کر دیے تھے ان پر قرآن کا فزینو لہم پھر وہ ہمیشہ خوش نما بناتے رہتے تھے ان کے لیے ما بہنا اے کہ ہر لحاظ سے تم پاک صاف ہوم وہ اکالم القول حتیٰ کہ ثابت ہو گیا اس پر ان پر قول تھی ام من قد غلط من جس طرح پہلی امتوں کے اندر ثابت ہو گیا تھا جن بھی انسان بھی سب جہنم گئے انہم کانو تاقیقوں تھے خاسرین سارے کے سارے خسارے میں بنالے والے ہیں وقالاللزین کفر اب ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں کافر کہتے ہیں لا تسمؤ لہاظل قرآن قرآن سنو بھی نہیں لا تسمؤ لہاظل اس قرآن کو نہ سنو بلکہ کیا طریقہ ہے نہ سننے کا جب یہ قرآن پڑھنے لگے تو ولغی ہے گڑبڑ مچا دو اب قرآن کے مقابلے میں وہ قرآن پڑھے تب بھی گڑبڑ قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث پڑھے تب بھی گڑبڑ قرآن کے مقابلے میں حکایت کو پڑھے تب بھی گڑبڑ کیونکہ مقصود تو ان کا یہ ہے کہ قرآن نہ سنو معلوم ہوا کہ قرآن کا سننا فرض تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ فرض اگر ادا ہو گیا تو ہمارے پلے ہمارے مذہب کا ککھ نہیں رہے گا اس لیے قرآن نہ سنو اور نہ سننے کا طریقہ کیا ہے ولگا فی ہے لوڑ مچاؤ اس میں شور مچاؤ ادھر قرآن پڑھ رہا ہو نا گانے بجانے شروع کر دو ڈھول دمکے شروع کر دو پیروں کی دعوت شروع کر دو اور یا اللہ کو پکانا شروع کر دو یا اس کے مقابلے میں کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دو کوئی روایت پڑھنی شروع کر دو مقصد یہ ہے کہ قرآن کو نہیں سننا اصل مقصود یہ ہے. اللہ گم تک تاکہ تم غالب آ جاؤ تم جب او اتنی اونچی آواز کنجر کر دو گے نا وہ راگڑیاں کریں گے قرآن کی آواز دب جائے گی تمہاری آواز غالب ہو جائے گی نافر اللہ فرماتے ہیں ضرور چکھائیں گے کافروں کو عذاب سخت کیونکہ قرآن کی مخالفتی یہ سب سے زیادہ سخت ہے یہی <سُوَعَى> وجہ ہے قرآن پاک کی خدمت کی یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جس وقت آکے قرآن پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کو پڑھاتے تھے قرآن کو جبریل علیہ السلام پر قرآن پڑھانا فرض تھا نبی علیہ السلام پر سننا فرض تھا اس لیے جب قرآن پڑھانے لگتے تو ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام بھی قرآن پڑھتے تھے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہے نور اور قرآن مقدس نور ہے نور جہاں آ جائے وہاں چاندنا ہو جاتا ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اگر وہ پڑھ رہا ہے ساتھ آپ بھی پڑھیں تو یہ دو نور ہو گئے اس نور نے آپ کا دور نہ کیا یہ لڑ بن جائے گی اور یہ لڑ بچانا تو کافروں کی عادت ہے آپ ایسا نہ کرے لاتا اپنی زبان کو قطن حرکت بھی نہ دیں کیونکہ کہ جبریل پر پڑھنا فرض ہے آپ کا سننا فرض ہے لا تحرک ہر رک بھی لسانہ کا لتا جب کنہ علینا جمع ہو آپ کے سینے میں یہ خطرہ ہے نا کہ وہ آگے نکل جائے گا پڑھ پڑھ کے اور میں پیچھے رہ جاؤں گا یہ میری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں میں جمع کروں گا وہ اور اس کی پڑھائی بھی میرے ذمہ ہے آپ پڑھیں گے بھی صحیح سم اضا کرانا ہو فتب قرآنہ جب ہم, ہم ہمارا کاری جبریل پڑھ رہا ہو فتب آپ پیچھے رہیں اس کے اس کی پڑھائی کے پیچھے رہیں آپ پڑھائی نہ کریں سم نالا بجانا پھر آپ کے سینے میں جمع کر کے ہم اس کو سارے جہان میں پھیلا دیں اسی وجہ سے کہ اگر قرآن مقدس پڑھا جائے تو اس کے مقابلے میں چاہے محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو کافروں کی بات سچی آتی ہے کافر کہتے ہیں قرآن نہ سنو اور اب جب قرآن مقابلے میں پڑھا جائے گا تو پھر قرآن مقدس کے اندر لڑ ہو جائے گی اس لیے اللہ نے نبی السلام کو بھی منع کر دیا لاتر پھر جب مقتدیوں کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں قرآر و پہلے میں نے اپنے نبی کو منع کر دیا ہے کہ آپ زبان نہ ہلائیں اب ازاقور القرآن و جب ہمارا کاری محمد پڑھ رہا ہو تم مختیو فس تم رہو تم بھی اپنی زبان نہ ہراؤ تم اپنی کانوں سے سنو تاکہ لڑ نہ بن جائے قرآن مقدس کے مقابلے میں والا جج سے یل اسذی ضرور بدلہ دیں گے ہم فلاں کفرو عذاب شدید ولا نج نے یل اسذی کانو یا ملون اور سرور بدلہ دیں گے جزا دیں گے پوری سے پوری۔ جو کچھ وہ عمل کرتے تھے ذالک جزاء اعداء اللہ النار یہ اللہ کے دشمنوں کی جزاء ہے جہنم اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ کی جگہ ہے جزاء بما کانو بی آیاتنا یجدو وقال اللذین کافروں اب کافر کہیں گے ربنا دل قیامت کے اے رب ہمارے دکھا ہمیں وہ جن شیطان اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا شیطان اور انسان وہ دکھا جنہوں نے ہم گمراہ کیا تھا ہم تیرا حکم تھا کہ قرآن کے مقام میں لوڑ نہ مارو وہ شیطان اور جن کا استفے نہیں پڑھو تم وہ دکھا شیطان جو ہے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے اللہ وہ دکھا ہمیں کیا کرو گے ان کو جناب ان ان نے قرآن پاک کی بےعدبی ہم سے کروائی اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھا لے یقون دیتے سے مارنے دیکھے دیکھے ہم اوپر ہوں گے یہ نیچے ہوں گے ان کا لٹریشن کریں گے خوب انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی بغاوت پر اکسایا تھا ان کو ختم کر کال سے نہ جال ہوا تھا کالو اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ رب اللہ ہماری پروش کرنے والا ہمارا مالک انتظام کرنے والا اللہ ہے انت اللہ پاک جو حکم دے گا ہم اسی کے ماتاق چلے جئے ہم قرآن مقدس سنیں گے لڑ نہ مچائیں گے اتلئے ان اللذین کالو ربن اللہ سم استقامو پھر اسی مذہب پہ ڈٹ گئے تتنزلو علیہم الملائکہ جب مرنے لگتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو لا تحضنو لا تخافو ولا تحضنو نہ خوف کرو اور نہ کوئی غم کرو اب شروع کنتم تو و وہ بہشت کے آٹھ دروازے کھلے ہوئے ہیں ہم نے اٹھا کے تمہارے سامنے کر دیے ہیں جس دروازے سے مرضی آئے بحسٹ میں داخل ہو جاؤ پیچھے کا خیال چھوڑ نہ الدنیا میاں حامی تمہارے دوست تھے حیا دنیا میں بھی کیونکہ ہم نے تمہیں سیدھے راستے کی تبلیغ کی ہے برے راستے پر ہم نے نہیں جانے دیا وہ اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں و لکم فیا ماتم یہاں بیشت میں جب تم جاؤ گے نا وہاں جو کچھ تمہارے نفس چاہیں گے سب کچھ تمہیں مل جائے گا وہ لکم فیا مات بغیر دلیل کے دھکے پیلی سے بھی کہیں گے نا کہ یا اللہ یہ درخت بھی میرا ہے یہ فرود بھی میرے ہیں یہ جنس میرا ہے تمہیں سب کچھ مل جائے گا نو من غفور الرحیم یہ غفور الرحیم کی طرف سے مہربانی ہوگی ہی ہوگی, ہوگی. سنو کون زیادہ بہترین ہے بات کے لحاظ سے جو اللہ اللہ کی طرف بلاتا ہے معلوم ہو گیا اللہ کی توحید کی دعوت دینا اس جیسی نیکی اللہ کے دربار میں قدر کو نہیں منسن من ون سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ دے اور اس کے بعد عمل کرے وقالا اگر کو مقابلہ کرے تو اس کو جواب دے کہ بھیا میں تو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر چکا ہوں میرا قصور کوئی تصویل حسنا تو برا نہیں برابر ہو سکتی اچھائی اور نہ برائی میرے پیغمبر آپ آسن طریق سے بات کریں اتفا باللتی ہے یا آسن آپ کسی سوال کا جواب دینا چاہیں یا کسی مخالف کو دفع کرنا چاہیں تو غصے میں نہ آنا احسن آسن طریقے سے اور آسن طریقہ قرآن پاک اتب آسن آپ ان سے آپ قرآن کے ساتھ جواب دیں وہ گالی نکالتا رہے آپ قرآن پڑھتے رہو وہ تمہیں بدنام کرتا رہے تم قرآن پڑھو وہ تمہاری مخالفت کرتا رہے تم قرآن پہ زور دو اس کا نتیجہ دیکھے گا آپ کے اچانک وہ بندہ جس کے درمیان اور آپ عداوت ہے کان نہ ہو ولیم آپ کا کھاٹا دوست بن جائے گا وہ سے تھک جائے گا اور قرآن کی برکت سے تمہارے ساتھ اتفاق کر لیں اور ایسا ہوتا بھی آیا ہے جتنے لوگ مخالف تھے نبی علیہ السلام کے قرآن کی وجہ سے تھے وہی لوگ نبی علیہ السلام کے قدم پہ اللہ پاک نے گرا دیے وہ برکت تھی صرف قرآن پاک کی مطلب یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کوئی کسی قسم کی مخالفت آپ کے کرے آپ کا کام یہ ہے کہ دا اللہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہیں قرآن کو نہ چھوڑے جتنا وہ تمہاری تردید کریں یا شکوہ کریں آپ اللہ کے قرآن کی خدمت شروع کر دیں اللہ خود بخود اس کو کرا دے اس چیز کو مولوی نہیں سمجھتے مولویوں نے نہیں سمجھا یہ جو نکتہ ہے نا قرآن پاک نے جگہ جگہ پہ بیان کیا ہے کہ مخالف آدمی مخالفت کرے تو وہ مخالفت کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں انتقامی کاروائی کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ فصل لے لے ربے کا بن آپ اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر کے قرآن کی خدمت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب آپ کی نجات کا پیدا کر دے گا ہاں جی اور نہیں حاصل کیا جاتا یو رکھا نہیں حاصل کر سکتا اس اچھی خصلت کو یہ ضمیر خصلت کی طرف ہے وہ دفاع باللتی اچھی خصلت کو نہیں حاصل کر سکتا مگر وہ لوگ جو صبر کریں انتقامی کاروائی یا ہوچا پن یا گالی گلوچ یا اس کے مقابل میں انتقامی کاروائی نہ کرنے بلکہ اچھی خسرت قرآن مقدس پر عمل کرنے کی ساری ٹھان لیں ما یورپا ہاں اللہ زو عظیم جس کا اللہ کے دربار میں بہت بڑا حصہ ہے نا یہ خصرت اس کو نصیب ہوتی ہے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی اچھا ساتھ علاج بھی بتا دیا کہ آپ دعوت اللہ دیں گے لوگ کہیں گے لفظ ویکو جی وہی منہ نہیں دیکھے منکر ہے جی آرمی شریف کو نہیں مانتا یہ سوچا قسموں قسموں بکواس کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آ جائے آخر انسان ہے غصہ تو آ جاتا ہے اگر آپ کو محسوس ہو کے مجھے غصہ آ رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے جن ضن کا میں نے اگر غصے کا ابھار آنے لگے تو سمجھنا کہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے اس لیے فسٹ ایز ملا فوراً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا فسٹ ایز بلّہ ان سمی مانا جو ہے اسی طرح کرنا وہی کا میں نے اگر پہنچ جائے آپ کو شیطان سے کوئی جھٹکا یہ مانا غلط ہے کا میں اگر پہنچنے لگے پہنچ جائے نہ اگر پہنچنے لگے کوئی جھٹکا شیطان کی طرف سے ابھار کا غصے کا تو فوراً فصل ان لے لو و نہارو اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے دن بھی ہے سورج بھی ہے کمر بھی ہے نہ تسول نہ سجدہ کرو سورج کو نہ کمر کو وسجدو للہ اللہ سجدہ کرو اسی کو جس نے اس کو پیدا کیا ہے ان تم خالص اللہ کی سورو پکار کرنا چاہتے ہو تو پھر اسی کو سجدہ کرو خیر اگر وہ انکار کر دے تو فلزینہ کا جو اللہ کے نزدیک رہتے ہیں فرشتے رات دن کو اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں وہ سمور اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں جاتی ہی انا کا ترل ارض اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو کتنی شلیل ہو کے پڑی ہے خواہشیت کوئی اوپر کوئی چیز چلائے پلیٹ چلیں اس پر پاک چلیں خاش یا تھا فیضا انزلنا الحما جس وقت اتارتے ہم اس پر پانی لہلہاتی ہے غربت اور بڑھتی ہے ان الدی اہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا ہے تو ایسی زمین کو تو مردوں کو بھی ایسا زندہ کرے گا اگر قبر میں مردے پہلے زندہ ہیں تو اللہ زندہ کو زندہ کیسے کرے گا ان نہ ہو اللہ کبیر ہر چیز پہ لوگ جو کچر کرتے ہیں ہماری آیات میں لا علینا وہ ہم سے چھپ نہیں جاتے بھلا یہ بتاؤ جو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے وہ جو ہمارے پاس آئے تو بڑے اطمینان کے ساتھ آئے عمل کیا جو کچھ مرضی آتی ہے تم عمل کرو ان بما تعملون ملون تاکہ کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ جب ان کے پاس آ جائے حالانکہ وہ لتاب عزیز بہت بڑی زبردست کتاب ہے لا یا نسلی کی نیاتہ باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے تنزیل من حکیم حمید وہ بڑی ستودہ صفات حکیم کی طرف سے نازل ہو گئی ہے ما یکار لکا الا مکمہ قد کیل من قبل کا تسلی نبی کریم کو دی جا رہی ہے تمہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہ جو قد کیل بہودہ باتیں رسولوں کو آپ سے پہلے بھی کہی علیم بھی ہے. وَلَو قرآنًا اب کہتے ہیں کہ ہماری بولی میں بولی میں بولی میں قرآن نازل ہوتا اس کا جواب یہ ہے اگر ہم قرآن کو اجمی زبان میں بناتے تو یہ پھر بکواس کرتے لول ہو ایک کے ساتھ دوسری آیت کو تفصیل کے ساتھ کے انہیں بیان کیا گیا آجمیون و عربیون یہ عجمی ہے اور محمد عربی ہے یہ اطلاع کرتے کل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُو تو فرما دے ان کے لئے جو ایمان لائے قرآن تو نبی ہدایت اور شفاہ ہے فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فی آزَانِهِمْ وہ لوگ جو نہیں يُؤْمِنُونَ سی اذن ہم وہ جو مانتے نہیں ان کے کانوں میں ڈاٹ ہیں وہ و علیہم امن اور وہ قران ان پر اندھا پن ہے امن قلا کا جنا ادا نہ میں مکان بعید دور چلے آ رہے ہوں گے اور ان کو جہنم کی طرف سے आवाजें आएंगी جلدیہ او سورو تمہاری انتظار کر رہی ہوں ولقد آتنا موسل کتابا ہم نے خدا کی قسم بھوسا کو کتاب دی فخر فکی لوگوں نے اس میں اختلاف ڈال دیا اب اگر نہ ہوتا نا کلمہ تیرے رب کی طرف سے لکوں یا بہنوں ان کو تباہ برباد کر دیے جاتا ہیں کیوں وہی نوم لفی شک کے بنورین وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کے اسے فیصلے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا اب ان مکے والوں کا بھی حال یہی ہے ان کو بھی عذاب ضرور ڈر لیتا مگر اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے منہ جو عمل کرتا ہے اچھے وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے ومن اور جو برائی کرتا ہے تو اس کی اپنی جان پر برائی پڑے گی ہمارا کبھی ابھی اپنے غلاموں پر اللہ ظلم ردی برابر نہیں کرتا اسی کی طرف لوٹایا جائے گا علم قیامت کا کہ کب آئے گی ایک وما تخرج من سمرتن من اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے گچھوں سے دو وما تحمل من اور نہیں کوئی بار چاہ کے تہ ملو لے چلتی اٹھا کے کوئی منس تین ولا اللہ اور نہ اس کو وضع حمل ہوتا ہے بالمی. سب کچھ اللہ کے علم ہے جس دن ان کو بلائے گا کہ کہاں ہے میرے شریک وہ کہیں گے آز کا ہم نے تو پہلے کہہ دیا ہے یا اللہ ہمارا کوئی گواہ آج موجود نہیں ہے اور بھاگ جائیں گے ان سے جو, کو جو اللہ کے بغیر کسی کو بلایا کرتے تھے اور اس انہیں یقین ہو جائے گا زنو یقین ہو جائے گا کہ انسان دعا انسان تھکتا ہی نہیں ہے اچھائی مانگتے ہوئے یا اللہ مجھے اتنے بیٹے دے اتنا مار دے پرخم دے میاں امارت دے فلاں دے جو اچھائی ہے نا مانگتے مانگتے تھکتا نہیں ہے وہ کو شرارت پہنچ جائے برائی پہنچ جائے نا امید ہو کے اور ایک اللہ تعالی کی طرف سے آپ سے ہٹا کے آئندہ کے لیے بھی مایوس ہو جاتا ہے و لزک نا رحمت اگر ہم چکھا دیں نہ اس کو اپنی طرف سے کوئی اچھی حالت من بعد ذرات دکھ کے بعد اچھائی آ جائے جس کو پہنچی تھی پہلے برائی تو کیا کہتا ہے حق کی بنتا ہے یہ جو دور ہو گئی ہے نا مصیبت یہ حضرت پیر کی گیارہویں دیتے رہے ہیں تو اس لیے اب میرا حق بنتا ہے میں وسیع سے بہت پڑھتا تھا حاضا لی ہماز وائمہ تھا اور میرا یہ گمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گا رج اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو وہاں بھی میرے لیے وہاں الحسنہ بہت بڑی نیکیاں اللہ فرماتے ہیں اچھا میں خبردار کروں گا ایسے کافروں کو جو کچھ عمل کرتے ہیں اور چکھائیں گا ان کو عذاب غلیظ غلیظ عذاب ان کو چکھائیں گے ویسا انمنا السان جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر کچھ تو اعراض آ رہ جاتا ہے ونا آ جانے اور اپنی طرف کو پھرتا ہے یعنی رخ بدل لیتا ہے اللہ سے اور جب اس کو, کو کوئی شر پہنچ جائے برائی زوب دعائے ارے پھر لمبا تڑنگا ہو کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تمے حضرت پیر دے ہاتھ بلے کا کوئی نہیں دعا ان عل لمبی چوڑی دعا مانگتا ہے کل ادا من تم انکان تو فرما دے بتاؤ اگر قرآن ہو اللہ کی طرف سے پھر تم اس قرآن کا کرو انکار من ازلو من من ہو وفی شکا بین کیونکہ کہ ظاہر ہے کہ جو کون زیادہ ظالم ہے اور گمراہ ہے اس بندے سے جو مخالفت دور کی کرتا ہے قرآن مقدس کے خلاف اپنی انگرائیاں لے کے اس کا انکار کرتا ہے ایمان سے بتاؤ ہو بھی اللہ کی طرف سے اور بھیجے بھی ہم اور تمہارے فائدے کے لیے تم کرو انکار تو پھر اس سے بڑا کافر کور کائنات میں سن روی ہم آتنا ضرور دکھائیں کہ ہم ان کو نشانی اپنی پورے جہان میں وفی اور ان کی اپنے وجود کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں اللہ حق تھا اس کی پکار بھی حق تھی یکفے کا کیا تجھے کافی نہیں رب اللہ کل شہ شہید ہر چیز پہ کنٹرول کرنے والا خدا ہے اللہ انت ملک رب خبردار تحقیق وہ مشرق ملک رب اللہ کی ملاقات کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ ان نہو بالکل نشین حالانکہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لینے والا خود اللہ پاک ہے